اشرا ذوالحجہ عمل قسمت جگا لو وہ مہینہ ہے جس کے دنوں اور راتوں کا تذکرہ قرآن عظیم شان میں مہکتا ہے ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے برکت ہی برکت سعادت ہی سعادت اے اللہ والو کما لو بنا لو قسمت جگا لو نو روزے کوشش کریں کہ پورے نو روزے رکھیں اگر نفس اور پیٹ نہ مانیں تو ان ظالموں کو سمجھائیں کہ قبر میں گلنا ہے قبر میں سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے اگر پھر بھی ہمت نہ بنے تو پہلا اور آخری دو روزے رکھ لیں بڑی نعمت بھائیوں اور بہنوں یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ خزانہ ہے خزانہ بڑی نعمت بڑی قوت بڑی ترقی بڑا کفارہ بڑی پرواز اور بڑی برکت ان ایام میں کم از کم تین سو بار اور ہمت ہو تو ہزار بار اور اگر چاہت ہو تو تین سو بار دن کو اور تین سو بار رات کو اور تکبیر کو تو بس ورد زبان بنا لیں بازاروں میں راستوں میں گھروں میں اور مجالس میں